یہ نب مسلمانوں ہے کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قرب ہیں با نسبت اور مسلمانوں ہے اور مہاجروں کے مگر یہ کہ تم اپنی دوستوں پر احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہے